نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره التغاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاب من مصيبتين الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاه المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العزيز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 وفکنا لما تو خب و تربا یا ربلال آج ہم اللہ کے نام سے سورہ تغابل کے دوسرے رکوع کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں جو آٹھ آیات پر مشتمل ہے جن کی تلاوت ابھی میں نے کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی اس سے قبل گزشتہ چار نشستوں میں اولن حسب معمول چار تمہیدی امور سورہ تغابل کے بارے میں بیان ہوئے تھے ثانیاں پہلے رکو کی دس آیات کا مطالعہ ہم نے بقدر امکان مکمل کر لیا تھا چار تمہیدی امور کو اختصار کے ساتھ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں نمبر ایک یہ قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے نمبر دو قرآن حکیم کی صورتوں میں آیات کے مابین جو ربط ہوتا ہے نظم کلام کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ نہایت نمایاں نہایت آلہ نہایت عمدہ مثال ہے نمبر تین جو بات اہم ہے وہ یہ کہ یہاں جو ایمان کی بحث ہے وہ کفر کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ ایمان بمقابلہ نفاق اس کی وضاحت میں کسی قدر تفصیل سے کر چکا ہوں لیکن اس کے ضمن میں دو باتیں میں چاہتا ہوں کہ مزید واضح ہو جائیں یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ سور جو ہے سورہ حدیط سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک جو دس مدنی سورتیں ہیں ان سب کی یہ قدر مشترک ہیں کہ ان میں خطاب امت مسلم کفار سے نہیں غیر مسلموں سے کوئی خطاب نہیں اہل کتاب سے کوئی خطاب نہیں ان کا تذکرہ بھی ہے تو ضمنی طور پر ہے بطور نشانے عبرت کل کا کل خطاب مسلمانوں سے دوسرے یہ کہ خاص طور پر سورہ تغابن سے متصن قبل ہے سورہ منافقون گویا کے تصویر کے دو رخ جو ہے بالکل ملحق ہیں تو یہاں پہلے منافقون کا تسکرہ ہے پھر یہ حقیقت ایمان کا تسکرہ ہو رہا ہے تو گویا کے ایمان کا لفظ دو چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کفر کے مقابلے میں ایمان اور نفاق کے مقابلے میں تو یہاں جو ساری گفتگو ہے در حقیقت وہ نفاق کے مقابلے میں ایمان کی ہے گویا کہ ایمان حقیقی کی بات ہو رہی ہے اس میں دو باتوں کی وضاحت جو میں نے ارض کیا تھا کہ آج میں کرنا چاہتا ہوں مزید کہ آیت نمبر دو میں جو فرمایا فمن کم کافروں و من کم مومن ہوزی خلق وہی ایک اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا تو کوئی تم میں سے مومن ہے کوئی کافر یا در حقیقت کافر سے مراد منافق ہے اس لیے کہ منکم یہاں فمن کم مومن و منکم کافرون یا من کافرون و منکم کم مومن ان تمام میں خطاب ہوئے مسلمانوں سے تو من کم سے مراد امت مسلمہ ہے امت مسلمہ میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں وہ بھی کہ جو حقیقت ایمان سے بہرور ہیں مشرف ہے اللہ تعالی نے دولت ایمان حقیقی انہیں عطا فرمائی ہے ان کے سینوں کو اس کے نور سے منور کیا ہے اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اندر نفاق کا روب رکھتے ہیں فی عروب مراد الفضاد اللہ مرودا نام کے مسلمان ہیں دعوے کے اعتبار سے مومن ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ سے الْآخِرِ وَمَا وام بلّہ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسری آیت میں بھی نوٹ کر لیجیے فمن کم کافروم ومن کم مومن یہاں خطاب امت مسلمات اور کافر سے مرادر اسی طرح آیت نمبر نو میں جو بات آئی تھی ف بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ رسول بن نور الزی انزل بنگاہ بلون تو یہاں پر بھی یہ ایمان کی دعوت حقیقت کو فاڑ کو نہیں دی جا رہی یہ دعوتیں ایمان مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ نام کے مسلمانوں حقیقت مسلمان بنو یا نام کے مومنوں یا دیمان کے دعوے داروں ایمان حقیقی سے پیراور ہونے کی کوشش کرو چنانچہ اس کا مسنہ جو ہے ہر مضمون جو اہم مضمون ہے قرآن مزید میں کم سے کم دو مقامات پر تو اس کا مسنہ جو ہے وہ سورہ نساد کی آیت نمبر 136 ہے یا رسول بل کتاب الزی نزلہ رسول ہی بلکاب لذی انزلہ یہ آیت اگر نہ ہوگی تو شاید جو بات میں اس وقت ارس کر رہا ہوں سورہ تغابوں کی شاید کے بارے میں وہ بہت سے حضرات کے لیے ناکاب قبول لیکن قرآن مجید میں القرآن ویف سے بازا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفصیر بیان کرتا ہے اگر کسی جگہ کوئی بات مجید تو کسی دوسرے مقام کے حوالے سے ان کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے کیا مسئلہ تو اس اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجئے آپ مائی آواز کے اعتبار سے تو وہ بہتر تھا اور فورم خراب ہو گئی آواز کہ یا یوح آمنو آمنو بلاہ و رسول تو یہاں جو پہلے ایمان کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ظاہر بات ہے کہ یہاں ایمان کے دو مراتب ہیں ایک قانونی ایمان ہے اقرار بل والا ایمان ہے ایک ایمان حقیقی ہے قلبی یقین والا ایمان ہے تو جو نام کے مسلمان ہے یا دعوے کے مسلمان ہے یا اقرار بل والے مسلمان ہیں مومن ہے ان کو در حقیقت یہاں خطاب کیا گیا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر نو میں بھی فامن بلّہ و نور الزی ان بما کا ملون خبی چوتھی بات جو تمہیدی تھی وہ یہ کہ مصحف میں اس سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے اس کے بارے میں اس میں کچھ عرض نہیں کروں گا میں نے جیسا کہ اشارہ کیا ہے سورہ حدید سے سورہ تحرین تک جو دس مدنی صورتیں ہیں قرآن حکیم میں تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے ان میں کچھ مشترک مدامین ہیں ان پر تفصیل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ شاء تعالیٰ جب سورہ حدید کا ہم مطالعہ کریں گے دوسری چیز جو میں نے ارض کی کہ ہم مکمل کر چکے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کی دس آیات کا اپنی امکانی حد تک مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا لہذا اب اس کے بارے میں میں اس وقت کچھ عرض نہیں کروں گا ورنہ تو ہم آگے کچھ بھی بڑھ نہیں پائیں گے البتہ دوسرے رکوع کے بارے میں جو اس کی ترتیب ہے اس کو سمجھ لیجیے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں یہ سورتوں میں مضامین کی ترب کی ایک نہایت نمایاں اور نہایت اعلی مثال ہے پہلے رکوع کی دس آیتیں سات آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان تین آیتوں میں ایمان کی دعوت دونوں کو جوڑنے والا کلمہ فا فا منو باللہ اللہ والنور رسول ونور دوسرے رکوع کی آٹھ آیتوں میں پہلی پانچ آیتوں میں ثمرات ایمان ایمان کے نتائج کیا نکلنے چاہیے اگر ایمان حقیقی ہے تو کچھ تو اس کے مظاہر ہوں گے کچھ نہ کچھ اس کی علامات ہوں گی کچھ نہ کچھ اس کے نتائج ہوں گے کچھ مضمرات ہوں گے جو ظاہر ہو جائیں گے کچھ مقدرات ہوں گے کہ جو نمایاں ہو جائیں گے آخر درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے آم کا درخت جو ہے اس میں آم لگے گا اگر نہیں لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے کوئی خرابی ہے درخت مریض ہے یا یہ کہ وہ درخت نظر آ رہا ہے آم کا حقیقت میں آم کا درخت نہیں دو کے سوا کوئی اور شکل نہیں تو اس اعتبار سے سبرات ایمان کیا ہیں پانچ آیات میں پھر تین آیات میں جو اس کے عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی پرزور دعوت اور یہاں پھر آپ دیکھیں گے پھر کلمہ فا جو ہے ان دونوں حصوں کو جوڑے گا فتق اللہ بست وسما شکو خیر سے۔ تو یہ حسن ترتیب میرے اپنے مطالے کی حد تک بھی اس قدر نمایاں اتنی سائنٹفک اتنی واضح جو ہے دوسرے مقامات پر اس طریقے سے ابھر کر اور نکھر کر سامنے نہیں آتی لیکن یہ کہ یہ ایک مثال ہے اسی پر آپ قیاس کیجئے غور و فکر کیجئے سوچ بچار کیجئے تفکر و تدبر سے کام لیجئے تو واقعہ یہ ہے اپنی جگہ پر اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ صورت جو ان کے مضامین میں ترتیب ہے یہ آیات آپس میں اگر جوڑی گئی ہے ایک سورت کی شکل میں تو یوں ہی الرٹ اپ نہیں جوڑ دی گئی ہے معاذ اللہ اللہ میں کوئی حسن ربط ہے اس میں کوئی ترتیب کلام اب جہاں تک سمرات ایمان کا تعلق ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اب دو نشستوں میں تو ہم ان کا مطالعہ مکمل کر لیں اور پھر دو نشستوں میں جو ان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی زوردار دعوت ہے تو چار نشستوں میں ہمارا یہ دوسرے رقوق کا مطالعہ جو ہے ان مکمل ہوگا اس سمرات ایمان کو سمجھنے کی اور اس کے فہم اور شعور کو حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے اسے سمجھ لیجیے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر ایمان حقیقی ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ مظاہر ہوں گے کچھ علامات ہوں گی کچھ نتائج کچھ ثمرات اور انہی سے پہچانا جائے گا کہ ایمان ہے یا نہیں کسی اعتبار سے یہ گویا کہ ہمارے لیے ہم میں شخص کے لیے کسوٹی ہے جو فراہم ہو جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو ناپیں اور تو حقیقی ایمان ہے یا نہیں اس پر ہم دوسروں کو نہیں ناپ تول سکتے دوسروں کے ساتھ معاملہ قانونی سطح پر ہوگا جو بھی دعوی ایمان کر رہا ہے وہ مسلمان مانا جائے گا حضور کے زمانے ہی میں تھا کہ کسی کو تعین کے ساتھ بھی حضور کو تو یہ حق حاصل تھا کے منافق قرار دے دیں کہ حضور نے اپنا یہ حق جو ہے اور اپنا اختیار استعمال نہیں کیا شاز ایک معاملہ ہوا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا حضور پر قاتلانہ حملہ ان کے نام ان منافقین کے نام حضور نے بتا دیے تھے اگر چراغ کی تاریخی تھے کسی نے دیکھا نہیں اور ڈاکوؤں کی طرح انہوں نے ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے پورے طور سے لیکن حضور نے حضرت حضیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام بتا دیے تھے لیکن تاکید کر دی تھی حزیفہ یہ میرا راز ہے جو تمہارے پاس رہے گا کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا بہرحال حضور کو وہی کے ذریعے سے علم حاصل ہو جاتا تھا کون منافق ہے, کون حقیقت مومن ہے پھر یہ بھی کہ ویسے بھی عام صاحب ایمان کے لیے بھی قیافہ ہے استقوف راست المومن فندہ ينظر بنور اللہ لیکن یہ کہ یہ چیز جو ہے اس کو لاکھ اور کروڑ سے درد دیجیے تو وہ حضور کا معاملہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ حقیقت منکشف ہو جاتی تھی لیکن یہ کہ حضور نے بیان نہیں کیا تائی کے ساتھ یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابئی کی بھی نمازیں جنادہ پڑھا دی یہ آپ کا وہ جو ملحوظ رکھنا ہے کہ قانونی اسلام کے تقاضوں کو آخری حد تک آپ نے ملحوظ رکھا ہے لیکن یہ کہ ہم خود اپنے اندر تو جھانک سکتے ہمیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کل لوگوں آتی ہے یوبل قیامت میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا ذاتی مسئلہ یہ ہونا چاہیے جسے آخرت پر ذرا بھی ایمان اور یقین حاصل ہے کہ وہ یہ سوچے یہ مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے کہ جان جملہ علم ہا ای بس اینستو این جان جملہ علم ہا ای نسطو من کے یم در یوم علوم کا خلاصہ اور حاصل لب لباب تو یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یوم دین جو آنا ہے قیامت کے دن اس روز میں کیا ہوگا میرا شمار اہل ایمان میں سے ہوگا یا اہل نفاق میں سے ہوگا یہ مجھے تو فیصلہ کرنا چاہیے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے ہر شخص کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ایمان کے دعوے دار تو ہم ہیں قانونی ایمان تو ہمیں وراثت پر مل گیا ہے وہ حقیقی ایمان بھی ہے کہ نہیں کہ جو قیامت کے دن تسلیم کیا جائے کہ اللہ کہ ہاں یہ میرا بندہ یہ ہے وہ معاملہ کہ جس کی ہر کو فکر ہونی چاہیے اس کے لیے کسوٹی ہونی چاہیے تو ان پانچ آیات میں واقعہ یہ ہے کہ یہ نہایت اہم مضمون نہایت موجزانہ اختصار کے ساتھ اور نہایت سائنٹیفک ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے چنانچہ جو میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں صورتوں میں مضامین میں جو رب اور کلام رپ اور ترتیب ہوتی ہے میرے نزدیک سبرات ایمان کے بیان میں جو حسن ترکیب یہاں پانچ آیتوں میں آئی ہے یہ شاید سب سے زیادہ موجز نما مقام ہے قرآن حکیم کا میں نے کسی قدر وضاحت آخری نشست میں کر بھی دی تھی لیکن یہ کہ اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ پہلے تو آپ ویژلائز کیجئے ایک فرد کو فرد کی حیثیت سے میں ہوں آپ ہیں ہم سب اپنی جگہ پر ایک اکائی ہے ایک مکمل شخصیت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے پھر یہ کہ ہمارا ایک ربط و تعلق ہے ماحول سے دنیا میں رہتے ہیں تو و اسباب دنیاوی کی بھی ضرورت ہے دنیا میں ہے تو رشتہ و پیوند بھی ہے والدین بھی ہیں اولاد بھی ہے بھائی بہن بھی ہے بیوی ہے شوہر ہے رشتہ دار ہے قوم ہے جو بہت خوبصورتی سے اقبال نے جو ایک مسلے میں سمویا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند اس میں سمو لیا یہ وہ چیزیں جو ہماری فرد جو انفرادی شخصیت اس کے بعد ثانوی درجے میں ہے ایک انفرادی شخصیت انفرادی شخصیت کے بھی دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ مجھ پر جو حالات وارد ہو رہے ہیں آپ پر جو حالات وارد ہو رہے ہیں کبھی کوئی خوشگوار بات ہو جاتی کبھی ناگوار بات آتی کبھی ایسی بات جس سے خوشی ہوتی ہے کبھی ایسی بات جس سے رنج ہوتا ہے کم ہوتا کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں ناپسند ہے کوئی چیز ہمیں پسند ہے تو یہ جو حوالی سو واقعات ہے یہ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ ہم پر وارد ہوتے ہیں یہ ہماری شخصیت کا ایک رخ ہے اور ہماری انفرادی شخصیت دوسرا رخ کیا ہے وہ آماد جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں آپ کا ہاتھ کچھ کر رہا ہے آپ کے پاؤں کچھ کر رہے ہیں آپ کی زبان کچھ کر رہی ہے آپ کے آزا و جوارے سے یہ اعمال صادر ہوتے ہیں ہماری شخصیت سے وہ حالات ہم پر وارض ہوتے ہیں یہ فزیولوجی جن لوگوں نے پڑھی ہے ان کے لیے تو یہ مضمون بالکل سامنے کی بات ہے سرکٹ ہے سینسری اور موٹر یہ دو حصے ہیں کچھ چیزیں وہ ہے کہ جو ہم, ہمیں فیڈ کی جا رہی ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم سے پھر صادر ہو رہی ہیں یہ ہر فرد کی شخصیت کے دو اچھا جو بارد ہونے والے حالات ہیں ان میں زیادہ متاثر آدمی ہوتا ہے ناگوار حالات سے تکلیف آ گئی مصیبت آ گئی کوئی بیماری آ گئی کوئی بڑا کوئی اور ایسی آفت سماوی آ گئی کوئی سیلاب آ گیا کوئی زلزلہ آ گیا کوئی آگ لگ گئی سلاد عالم تو اس لیے اگرچہ وارد ہونے والے حالات دونوں طرح کے لئے. لیکن زیادہ انسان متاثر ہوتا ہے تکالیف سے وسائف سے ناگوار حالات سے. اس کے بارے میں ایمان اگر دل میں ہے تو کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے کیا زاویہ نگاہ ہونا چاہیے کیا میںٹل ایٹی ہونا چاہیے سب سے پہلے اس کو بیان کیا گیا پھر جو صادر ہونے والے معاملات ہیں وہ افعال و اعمال جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں اس کے بارے میں دو باتیں نمبر ایک یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر نکلنے چاہیے یہ الفاظ مجھے بہت عزیز ہے اس لیے کہ یہ فانی کا ایک شعر ہے اصل میں جس میں یہ خوبصورت تعبیر کا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ فانی تیرے عمل ہم جبر جب ہی صحیح سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں تو ہمارے جو بھی عمل ہمارے وجود سے خارج ہو رہے ہیں شادر ہو رہے ہیں اگر ایمان حقیقی ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ چاہے کوئی عمل یا فیل ہمارے ہاتھ سے شادر ہوا یا ہماری ٹاگوں سے صادر ہوا یا ہماری زبان سے صادر ہوا جو بھی صادر ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈرے اور نمبر دو اب اس میں جو امید ہوتی ہے جو انسان کے عزائب ہوتے ہیں جو توقعات ہوتی ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ضمن میں ایمان حقیقی کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تو گویا کے تین آیات آئیں گی یہاں کے جن میں فرد کو ایک فرد کی حیثیت سے ویجولاز کر کے اس پر وارد ہونے والے خاص طور پر ناگوار حالات کے ذمن میں اس کا ذہنی رد عمل کیا ہونا چاہیے پھر جو اس سے صادر ہو رہے ہیں، افعال و اعمال ان کی ظاہری شکل و صورت کیا ہونی چاہیے اور ان کے بارے میں مینٹل کیا ہونا چاہیے اس سے مقصود کیا ہو اس کے بارے میں انسان کی سوچ اور زادیہ نگاہ کیا اس کے بعد کی دو آیات میں اب وہ رشتہ و پیوند یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند اس کے ذمن میں اگر ایمان حقیقی دل میں تو رقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے رشتوں کے بارے میں بیویوں کے بارے میں اور رشتوں میں ظاہر بات ہے اگرچہ ہم جب شمار کرنے آتے ہیں تو والدین کو سب سے پہلے لے آئیں گے اولاد پھر بیوی یا شوہر مرد،, مرد کے لیے بیوی عورت کے لیے شوہر پھر یہ کہ بہن بھائی لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ واقع عزیز رشتے جو ہیں وہ دو ہی ہیں شوہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر زوج کلف جو آتا ہے عربی زبان میں یہ دو طرفہ استعمال ہوتا ہے اور نمبر دو اولاد باقی سب ان کے تابع ہوں گے اگر صحیح روخ ان کے بارے میں ہو گیا تو سب کے سب کے بارے میں صحیح ہو جائے گا تجی اگر ہوتی ہے تو یہی یہ ہوتی اور نمبر دو مال و اسباب دنیاوی اس کے بارے میں نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے یہ پانچ آیات ہیں پانچ یہ مضامین ہیں پانچ آیات میں بیان ہوئے ہیں اب اللہ کا نام لے کر ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں مطالعے کا لیکن اس کے ذمن میں بھی ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ ان پانچ میں اگرچہ بیان کی ترتیب تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی جس کی وضاحت کر دی ہے لیکن درس میں ہم ذرا ترتیب مختلف رکھیں گے پہلی اور تیسری آیت یعنی آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر تیرہ پر تفصیلی گفتگو پہلے کریں گے بارہویں آیت کا تعلق عمل سے ہے اس عمل کے زمن میں ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ ان جو دوسرے رکوع کا آخری حصہ اس کے ذریعے ہوگی ابھی میں دو باتیں اور تمدیدی اس دمن میں عرض کر دوں نمبر ایک یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان پانچ آیات میں سے چار کا تعلق ہے ذہنی نقطہ نگاہ سے میںٹل ایٹیوڈ صرف ایک کا تعلق عمل سے اطیو اللہ و الرسول باقی چار کا تعلق جو ہے مینٹل ایٹیوڈ زاویہ نگاہ نقطہ نظر سوچ کا انداز کیا ہو جانا چاہیے ایمان کے نتیجے صرف ایک کا تعلق منصوبہ اگر ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں انداز کی کاٹ اللہ کے رسول کی کام اس پہ سارے ہی آبادات ہیں لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو ایک ریشو پروپورشن ہے کہ سارا زور صرف عبادات پر ہے آپ یہ دیکھیں گے میں آج سوچ رہا تھا یہ دوسرا پہلی مرتبہ دیکھ میں آیا ہے مجھے ابھی اس کی پوری توسیع کرنی ہوگی کہ ان تمام صورتوں میں سورج حدیث سے لے کر سورج تحریر کا غالب وہ چیزیں جو اصل دین سمجھ لی گئی ہیں یہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پر یہ اسلام کے ارکان میں شامل ہیں لیکن یہ کہ اصل چیزیں اہم کچھ اور ہیں کہ جو ان کے پیچھے بالکل چھپ گئی ہیں جس میں کوئی دین کا جذبہ ابھرتا ہے وہ انہی چار چیزوں کے اندر وہ اپنا ساری بھڑاس نکال کر فارغ ہو جاتا ہے کچھ بچتا ہی نہیں کہ دوسرے گوشوں میں بھی اس کا کوئی جذبہ عمل جو ہے وہ کہیں برو میں کارا ہے تو یہاں تو صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سمرات ایمانی جو ہیں مزمرات و قدرات ایمان حقیقی کے ان کے بیان میں چار آیات کا تعلق ہے انسان کے نقطہ نگاہ اس کے فکر اس کی سوچ اس کے مینٹل ایٹیچیوڈ سے اس لیے کہ انسان حیوان عاقل ہے اس کا عمل اس کے فکر کے تابع ہوتا ہے فکر صحیح ہوگی عمل صحیح ہو جائے گا اس حالات ہیں کچھ مریض لوگ ہوتے ہیں زوفے ارادہ کے مریض ہوتے ہیں جیسے مفلوج آدمی پڑا ہوا ہے نظر آ رہا ہے صحیح سالم ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ فارغ گرا ہوا ہے اسی طرح بعض لوگ نفسیاتی اعتبار سے مریض ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے کر نہیں پاتے لیکن وہ استثنائی کیفیت ہے جو رول ہے جو قاعدہ ہے جو قانون ہے وہ یہی ہے ایک نارمل اور صحت مند انسانی شخصیت کہ اس کا عمل اس کے فکر کے تابع ہوگا عمل صحیح ہوگا فکر صحیح ہو جائے گا فکر صحیح ہوگا عمل صحیح ہو جائے گا فکر, ہوگا ہو جائے گا فکر غلط ہوگا فکر میں کجی ہوگی عمل میں بھی کجی ہوگی اسی لیے کہا تھا سکرات نے کہ علم نیکی ہے اور بدی جہالت ہے علم حقیقی انسان کو حاصل ہو اس کا نتیجہ خود بخود جو ہے درست ہو جائے گا اس کی نیکی عمل کے اندر ظاہر ہو جائے گی جہالت ہے تو اس سے تو بدی وجود میں آئے گی اس اعتبار سے ریشو پروپورشن کو میں نے نوٹ کرایا ہے کہ چار آیتوں کا تعلق ہے انسان کے فکر سے زاویہ نگاہ سے نقطہ نظر سے